اصل میں ہے کہ یہ امام شافی کا مذہب ہے شیعہ حضرات بھی یہی کرتے ہیں امام شافی کا مذہب یہ ہے کہ حضور علیہ سلاۃ اسلام نے عرفات میں زور و اثر ملا کر پڑھ اور جب مزدلفہ پہنچے تو مغرب اور عشاء ملا کے پڑ چونکہ مسافر تھے اس لیے ایسا پڑا تو امام شافی اس کو عام کرتے ہیں کہ کسی بھی سفر میں نمازیں ملا کر کے پڑھی جائیں اس لیے کہ حضور نے ملا کر پڑھائی اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف حاجی کے لیے جائے اس میں بھی کئی شراکت کہ عرفات میں زہر اثر اس وقت ملائے کا. کہ جب حج کا خطبہ امیر المومنی پڑھے امیر المومنین کسی کو نائب مقرر کرے جیسا کہ حج جب فرض ہوا تو حضور علیہ السلام نے حج فرض ہونے پر پہلا حج نہیں کی پہلے حج کے لیے امیر بنا کر بھیجا حضرت ابو بکر صدیقی اللہ عنہ تو حضور کے نائب نے وہ وہاں گئے ظاہر ہے کہ وہ قصر پڑھائے تو وہاں جب آدمی اس جماعت کے ساتھ جو پوری حاجیوں کی ہے شرائط اگر پورے پائے گئے تو وہ وہاں جماعت کے ساتھ زہر بھی پڑے گا اور اثر بھی پڑے گا اس میں تو خود سعودی عرب کے علماء بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اپنے خیموں میں ہیں وہ اثر کے وقت میں اثر پڑیں گے زہر کے وقت میں زہر پڑیں گے سمجھ گئے نا ایک بات چونکہ مزدلفہ پہنچنے میں بہت دیر ہوتی ہے تو وہاں نماز جمع کریں اس لیے کہ تو مغرب پہ چلا جاتا اور وہاں نماز کو جمع کریں تو ہمارے ایمان کے نزدیک یہ صرف حج کے موقع پر ہے اور کسی موقع پر جمع سلاتے نماز کو ملانا جو ہے وہ درست نہیں ایک نماز کو ملانا اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے جو جائز ہے جیسے آپ نے اثر کی نماز زور کی نماز پڑھی زہر کی نماز کا وقت ساڑھے چار بجے تک رہتا ہے اور چار بج کے پینتیس منٹ اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب نماز جمع کرنے میں حرج نہیں کیا میں نے زہر کے وقت میں زہر پڑھ لی اور اثر کے وقت میں اثر پڑھ لی شیعہ حضرات کے نزدیک کیا ہے کہ وہ ظہر کی نماز میں روزانہ ان کے یاد وہ اثر ملا اور میں لا لیتے ہیں اور مغرب میں عشاء میں لا لیتے ہیں تو چونکہ اثر اور زہر ملائے تو اس کا نام انہیں زہر رکھا ہے اور اس کا نام مغربین رکھا ہے وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں ہماری یہاں ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی کتاب نس قرآن کی کتابم مئو تھا نماز اپنے وقت میں فرض ہے اس لیے ہم جمع صلاتیں نہیں کر سکتے